سوال ہے کہ مجھے نماز میں بہت لگتا ہے کہ میں نے رکوع نہیں کیا سجدہ نہیں کیا میں کیا کروں دیکھیں شمار رکعت میں جس کو مغالتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں تین پڑھی چار پڑھی پانچ پڑھی ایک رکعت چھوٹ تو نہیں گئی تو فقہ نے فرمایا کہ اگر بلوغ کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے تو کوئی بھی امر ایسا کرے جس سے نماز سے خارج ہو جائے کوئی امر فاسد کر لے یا یوں کر لے کہ سلام وہیں سے پھیر کے دوبارہ سے نماز شروع کر دے اور اگر یہ بعد میں بھی ہوتا رہا ہے عمر بلوک کے بعد کا پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ بعد ازاں ایسا ہوتا رہتا ہے تو گمان غالب لے کے آئے کہ کتنی رکعتیں پڑھیں کتنی رکعتیں نہیں پڑھیں اگر اس کو گمان یہ غالب آتا ہے کہ میں نے تین پڑھی ہیں تو تین پہ فیصلہ کر لے اور اگر گمان غالب نہیں آتا تو کم از کم کتنی پڑھی ہیں وہ یقین کی صورت ہے اس پہ عمل کرے ایک اور صورت یہ ہے کہ وسوسے آنا نماز میں وسوسے آنا کہ آیا میں نے رکو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا سجدہ کیا کہ نہیں کیا, کیا جیسے کہ ساحل نے کہا تو اگر یہ تکرار کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے تو علماء نے فرمایا پھر وسوسے کا الٹ کرے اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں کیا تو پھر اس اس کو یقین پہ لے آئے جب تک یقین نہ ہو کہ ایسا ہوا ہے صرف وسوسے کی بنیاد پر اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس وسوسے کا الٹ کرے وسوسے کا الٹ کرے جیسے وضو کے اندر وسوسے آتے کہ میں نے ہاتھ دھویا کہ تو جو وسوسہ آتا ہے اس کا الٹ کرے اس کو لگتا ہے کہ میں نے رکو کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں کیا کہ کیا نہیں کیا, کیا, کیا, کیا تو پھر اس نے رکو کیا ہے اور اگر یقین ہے یا گمان غالب ہے کہ رکو نہیں کیا تو ساری بات اس کا ایک فرض چھوٹ گیا تو جن مسائل کے اندر فرائض کی تاخیر ممکن ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک رکت کے اندر دو سجدے کے بجائے ایک سجدہ اس نے کیا تو اگلی رکت کے اندر کیا کرے وہ تین سجدے کر لے اور تاخیر فرض کی وجہ سے آخر میں چونکہ یہ ساون ہوا ہے بھولے سے ہوا ہے تو آخر میں سجوت صاحب کرے گا واللہ اللہ اعلم